کہ اس پر انہیں جانچی اور جو اپنی رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا